اہلِ تشی اور اسماعیلی جو آگاہ خانی ہے نا ان میں تو کوئی جوڑی نہیں ہے یہ بالکل الگ اہل تشیع حضرات جو ہیں ان کے عقائد تو بالکل واضح اور موٹی موٹی باتیں یہ کہ وہ قرآن مجید کو مکمل نہیں مانتے اور کتنا مانتے ہیں شیوں کی مستند کتاب ہے اصول کافی فروغ کافی اشافی یہ ساری کتاب الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں اصول کافی میں یہ روایت ہے حضرت ابو عبد اللہ یہ کنیت ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی تو وہ حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ سے منسوب کر کے یہ حدیث بیان کرتے کہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ہمارے نانا جان یعنی نبی کریم علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا اس میں سترہ ہزار آیتیں تھیں اب کیلکولیٹ کریں آپ جو قرآن ہمارے پاس ہے اس میں چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آئے تھے اب سترہ ہزار آئے تھے گلی جہاں تو اسی پچاسی پارے بنتے اس کا مطلب یہ کہ موجودہ قرآن میں کہ تقریباً پچپن پارے غائب وہ آدمی کیسے مسلمان ہوگا اسی جگہ یہ باب میں یہ حدیث بھی موجود ان کی حضرت امام جعفر فرماد یہ جب سورت نازل ہوئی لے لاف قریشین ای لاف لشتا اس میں اسی قریشیوں کے نام تھے جو بعد میں نکال دیے گئے تو اب جب قرآن مجید ہی کو مکمل نہ تو وہ کیا ہوگا پھر قرآن کا انکار تو یہ قرآن اس آیت کا بھی انکار ہے قرآن مجید فرقان حمید کیا ہے انل نہ ذکر وہ ان لہو لحافظ اس قرآن کے اتارنے والے ہم ہیں اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں سمجھ گئے کہ اس کی حفاظت جب خدا کرے اللہ تعالیٰ کرے کیا اس میں کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کبھی آپ کسی کا بے دین بد مذہب کا شکار نہ ہو جائیں یہ مثالیں اس لیے دیا کہ بات آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے اور کبھی اس میں تردد نہ ہو ایک مرتبہ شیعہ اور سنی میں مناظرہ ہوا شیعہ کہتا تھا کہ قرآن مجید جو ہے اس میں گھپلا ہوا ہے سنی کہتا تھا کہ نہیں قرآن مجید مکمل تو مناظرے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پہلے تقریر کر کے اپنے دلال بیان کرتا ہے پھر وہ خاموش ہو جائے دس دس پندرہ بنا منٹ جو مذاکرے کے صدور ہوتے ہیں وہ طے کرتے ہیں کیا شرائط پھر اتنی منٹ دوسرا مقرر تقریر کر کے اس کے سوالوں کا جواب دیتا جب شیعہ مناظر نے تقریر کی کہ قرآن مکمل نہیں ہے جب وہ بول چکا جب سنی عالم دین کی باری آئی اس نے جان کر کے کہا الحمدللہ رب العالمین رب العالمین شیعہ مناظر نے اعتراض کیا کنلے سننی تم کیسا منازل آئے تو بالکل جائل لگتا الحمدللہ رب العالمین کو رب العالمین پڑھ رہا منازین سب سن لیا مگر جان کر کے الحمدللہ رب ہے رب العالمین رب عالمین رب العالمین رب العالمین ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا خود سنی بھی کہنے لے کہ بھائی تم کو کیا ہو گیا غلط آیت پڑ رہا جب خوب ہنگامہ ہوا تو اس نے جان کر کے پھر دیکھا ارے یہ ہنگامہ کیسا ہے انہیں کہا جی ہنگامہ کیسا آپ نے قرآن کی آیت غلط پڑھی الحمد للہ ربل عالمین نے ربل عالمین پڑھا یہ تو میں پوچھنا چاہتا تھا ایک زبر کو زیر پڑھ دیا جتنا ہنگامہ وہ کمبت چالیس پارے غائب ہوئی کوئی ہنگامہ نہیں ہو بتائی کوئی ہنگامہ ہوا امت میں کہ اتنے پارے غائب ہو گئے اتنے پارے کم ہو گئے اور کوئی ہنگامہ امت میں نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ کہ مد مقابل کا جو دلائل ہیں یا باتیں تاری انکبوت ہیں مکڑی کے جال سے بھی زیادہ کمزور ہیں اور یہ تو اللہ کی مہربانی حضرت حزیف ابن یمان کی ایما پر جب قرآن مجید فرقان حمید دور عثمانی میں جمع ہوا پورا اس کا ایک طریقہ کار تھا حضرت ثابت جو ہیں وہ سرشتے دار تھے اس سرشتے آنی بورڈ جو ہے اس کے وہ چیئرمین اس کے سربراہ سب سے آیتیں سنی جاتی ایک ایک گواہ جاتا اور جب قرآن مجید فرقان حمید پورا تیار ہو گیا پوری جماعت صاحبہ کرام نے اس پر اجماع کیا یہ اللہ تبارک کا بع کے راز اللہ جانتا آپ نے دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں قرآن جمع ہو حضرت عثمان غنی کے زمانے کے بعد حضرت علی کا دور آیا ایک عرصے تک وہ امیر رہے اگر قرآن میں کوئی گھپلا ہوتا حضرت علی نے درست کیوں نہیں کیا یہ جواب شیوں کے ذمے کیوں نہیں درست کیا بھائی حضرت علی اپنا قرآن لے کے آتے کہ اصل قرآن تو یہ یہ تو بیاض عثمانی اس کو کہتے ہیں حضرت عثمان کی کتاب بیاز عثمان ہی قرآن مجید فرقان ہے پھر دیکھیے خدا کا کرنا حضرت علی کی شہادت کے بعد چھ مہینے امام حسن خلیفہ ہے وہ کم سے کم صحیح نوک پلک کر دیتے قرآن مجید یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ یہ اچھا ہوا بات آگئی. گزشتہ جمعرات کو تھی اٹھارہ تاریخ اٹھارہ تاریخ کو آپ کی شہادت ہوئی اور یہ آپ کی شہادت کا مہینہ بھی ہے. یہ بہت بڑا کارنامہ حضرت عثمان غنی کا ہے کہ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کے بعد اور رہتی دنیا تک آنے والے جتنے اختلافات ہیں ان سب کو حضرت عثمان غنی نے ختم کر دیا اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا وہ جو حضرت عثمان زمانے, زمانے کا قرآن وہ کہیں ہے بھی یا نہیں یہ بھی بتا دو اس زمانے کے جو حضرت عثمان غنی نے قرآن مجید فرقان حمید جو جمع کی پھر اس کی کاپیاں بنی چھ سات مختلف بلاد اسلامیہ میں اسے بھیجا گیا اور صرف قرآن نہیں قرآن کے ساتھ دو کاری بھیجے گئے کہ اس آیت کا لب و لہجہ کیا وہ تلاوت کر کے بتائیں اگر کوئی اختلاف اتنا اہتمام انسران حضر عثمان غنی نے کیا رضی اللہ تعالیٰ تو اس قرآن مجید کے دو نسخے اب بھی دنیا میں موجود ایک نسخہ تاشقند کے قطب خانے میں روس میں اور ایک نسخہ اس کا تو کاپی میوزیم جو ہے استنبول وہاں موجود اور روس والے جو تاشقند میں موجود ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نسخہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی مصحف کی تلاوت کر رہے تھے تو جب بلوائی ان کا گھر پھان کر ان کے گھر میں گھسے اور کسی یہاں نیزا مارا حضرت عثمان غنی یہاں سے چونکہ قرآن مجید سامنے تھا یہاں سے خون کا قطرہ نکل کر قرآن کی اس آیت پر گرا فس یکفی کا ہوم اللہ وہ سمی العلیم ان کا دعویٰ یہ کہ یہ وہ قرآن ہے جس پر یہ نشان بھی پایا جاتا ہے عثمان غنی کے خون کا اور یہ روسیوں کے پاس اب آپ کہیں گے مولانا ایک تو آپ نے استنبول بھیج رہے ہیں پچاس ہزار کا وہ ٹکٹ ہو گیا ایک روس بھیج رہے ہیں آپ یہاں بھی چالیس ہزار سے کم کا ٹکٹ نہیں تو آپ نے اتنا لمبا چوڑا نسخہ بتا دیا اب آپ, آپ کو آسان بتاتا ہوں ایوب خان نے جس زمانے میں روس کا دورہ کیا تو روسی حکومت نے حضرت عثمان غنی ردیا لانو کا جو تیار کیا ہوا قرآن تھا اس کی پوری فوٹو کاپی ایوب خان کو دی جب ایوب خان پاکستان میں آئے وہ شاید آپ کو یا مجھے ملتی تو ہم کسی کو نہیں دیتے یہ خان کی مہربانی تھی کہ اس نے پشاور میں ایک بہت بڑا عملہ ساتھ اور ایک ٹرین کو بہت زیادہ پھول ہار اور لائٹنگ کر کے کراچی بھیجا اور وہ قرآن مجید کا نسخہ کراچی میں بنس گازن میڈیم ڈی جے کالج کے قریب بنس گادے میڈیم کے قلمی سیکشن میں آج بھی موجود ہے جس کا جی چاہے وہ دیکھ لے کہ جس کی ابتدا شریف سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا ون ناس پر ہے جو ہمارا قرآن, ہے اس قرآن اس کا نسخ آپ بھی موجود ہے اس لیے کبھی آپ اس میں کوئی تردد نہ کریں کہ یہ قرآن مجید فرقانجنل ہے, ہے یا نہیں ہمارے ساتھ وننا صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے, وصال کے بعد دس ہزار سے زائد ان کی تعداد تھی حفاظ کرام کی دو دفعے جمع ہوا ایک تو جنگ یمامہ کے بعد جب مسلم کزاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو مارنے کے بعد پھر جمع ہوا اور اس کے بعد میں دورے عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں جمع ہوا تو ہمارا مقدمہ تو اتنا مضبوط ہے کیا بات پوچھی گئی تھی شروع میں سازم ہاں؟ سازم ایک تو یہ شیوں کا تو یہ مز آغ خانی جو ہیں وہ کسی نہ کتاب کو مانتے نہ وہی کو مانتے ہیں نہ کسی نبی کو مانتے ہیں آپ کو تعجب ہوگا ایک مرتبہ یوستن جب میں جاتا ہوں امریکہ تو ایک ریڈیو اسٹیشن پر میں بیٹھتا ہوں دو گھنٹے تین گھنٹے پورے شہر کے لوگ فون پر مجھ سے سوالات کرتے میں ڈٹ کر جواب دیتا ہوں وہ ریڈیو اسٹیشن والے ایسے ہیں بنیادی طور پر کراچی کے رہنے والے ذاتی طور پر مجھے اور ان کے میں سارے خاندان کو جانتا ہوں وہ وقت پورا میرے لیے ہوتا یہاں تک کہ خبریں کتنی اہم چیز ہوتی خبروں کو ہی کر دیتا ہے شاہ صاحب بیٹھے سوالوں کا جواب کسی نے مجھ سے پوچھ لیا صاحب آغا خانیوں کی نماز کے متعلق کیا کیسے نماز پڑھ میں نے کہا ان کی کوئی نماز کی کتاب ہی نہیں جب ان کی نماز کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے جب وہ نماز ہی نہیں پڑھتے تو میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ بھائی وہ نماز کس طریقے سے پڑھتے بڑا اعتراض ہوا کہ بھائی یہ کہہ دیا وہ کہ میں نے کہا میں ابھی ہوں چھ آٹھ دن یوسٹن کوئی نماز کی کتابوں تو آپ لا کر کے مجھے دکھا دیجئے لے آئیے آپ. پھر ایک مرتبہ آغا خانیوں نے مجھے مدعو کیا شاید یہاں کرتے تو نہیں جاتا میں جب مذاکرے اور معاملات ہوئے تو آغا خانیوں نے کہا بھائی ہم آپ کو مدو کرتے ہیں لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ سوائے آغا خانیوں کے کوئی نہیں ہوگا میں نے کہا ٹھیک چلی ہمارے سوالوں کا جواب دے اگر میں یہ سوچتا کہ آغا خانی میں تو نہیں جاؤں یہ میری پسپائی تھی کہ گویا کوئی اسلامی اس اور پاکستان سے آیا وہ ہمارا جواب نہیں دے پا رہا اور راہ فرار اختیار کر رہا میں نے کہا ٹھیک ہم آئیں پہنچ گئے جناب ہم جو سوالات انہوں نے کیے سارے مکمل ہم نے جوابات دیے جو آغا خانی لیڈر تھا وہاں کا اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ مولانا ساری باتیں آپ کی صحیح ہیں اگر آپ ہمارے اسماعیل کو جو امام مانتے کل ہم نے آپ کی تقریر سنی تو آپ نے وہاں چار اماموں کا نام لیا تو پانچواں امام اگر آپ امام اسماعیل کو مان لیں ہمارا آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے اب میں ان کو کہتا ہوں تو بےمان تھا تو بے وقوف تھا تم لوگ تو سارے گدے تم لوگ تو کچھ نہیں جانتے بات تو خراب ہو جاتی تو وہاں آدمی کو قابو رکھنا ہوتا پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے چلی اس پہ غور کر لیتے ہیں بیٹھے آپ سامنے جو چار امام ہم نے آپ کو بتا ہے نے بچے کے پیدا ہونے سے قبر میں جانے تک کا پورا ضابطہ اور پورا جناب زندگی کا نظام دیا ٹھیک آپ آئیے آپ کا امام جو اسماعیل ہے اس نے آپ کو کیا دیا لائیے آپ میں بیٹھا ہوا ہوں کتابیں زکت کیسے دے آدمی نماز کیسے پڑھے حج کس طریقے سے کے نہیں تو آپ بغیر نظام ہی ہمیں کہتے ہو کہ ہمارے بھی امام کو مان لیا جائے سب کے سب لاجواب ہو گئے جب انہوں نے کھانا وغیرہ رکھا تو ظاہر ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا اس لیے کہ باہر گوشت جو ہے وہ مشتبہ ہوتا اور گوشت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ حلال ہونے کے باوجود بھی غیر مسلم کے ہاتھ میں چلا جائے اور مسلمان کی نظر سے اوجل ہو جائے وہ گوشت حلال ہی نہیں ہوتا تو ان کے لیڈر بہت بےچارے پریشان جی ہم نے تو اتنا اہتمام کیا میں نے کہا بے فکر رہیے وہ دئی رکھا ہوتا رائے تھا آدمی کو زندہ رہنے کی ایک روٹی کی ضرورت ہوتی ہے میں نے رائےتا سے روٹی کھا لیکن ان کو پسپا کر دیا میں نے کہ وہ سمجھے شاید ہمارے سوالوں کو جواب نہیں دے پایا تو اس کا اثر یہ ہوا ہمارے تقریباً چودہ پندرہ سال سے جانے میں کہتے ہیں چور چورا چوری سے تو جاتا ہے ہیرہ پھر اسے نہیں جاتا وہ مسجد میں آنکر کر نماز بھی پڑھتے اور اپنے جماعت خانے میں بھی جاتے گیارہویں شریف بھی کرتے ہیں اپنے جماعت خانے میں بھی جاتے ان کی ایک بہت بڑی جماعت شب قدر میں یہ ٹھٹے کے قریب ایک مزار ہے وہاں آتے ہیں یہ لوگ اور فجر کی نماز میں یہ آغا خانی ہمارے یہاں میمن مسجد مسل الدین گارڈن میں آن کا فجر ہمارے پیچھے پڑھ کے ملاقات کر کے جاتے ہیں. وہاں اگر کوئی ایسا اس کالو کہ ان کو قابو میں کرے تو ایک سو گھر آغا خانیوں کیسے ہیں کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں وہاں بھی جاتے ہیں اس پر مسلسل کام کیا جائے امید ہے کہ سب حضرات مسلمان ہو جائیں ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا ہم سال بھر کسی شہر میں گزارے ہیں آپ جانتے ہیں کراچی یہاں کی مصروفیات جتنا وقت ہوتا ہے صرف ایک ہفتے دو ہفتے کو وہ گزار کر پھر کسی دوسرے شہر جاتے تو ان کا مذہب کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں نہ کوئی عبادت کا طریقہ کچھ نہیں آغا خان کی فوٹو لگی ہوئی سارے لوگ اپنے گھر سے کھانے لے کر کے آتے ہیں اور بس اس کو فوٹو کو سلام کر کے سب جناب کھانا پینا کھا کر کے گھر چلے جاتے ہیں یہ ان کا مذہب ہے تو اس کی نہ ان کی مذہب کی کوئی کتاب ہے نہ کوئی البتہ ایک آغا خانی جو بعد میں کنورٹ ہوا اس نے پھر ان کی پول کھول کر کے پھر سارا کچھ لکھا ہے وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ آغا خانیوں کا مذہب کیا ہے کوئی مذہب نہیں نہ قرآن کو مانے نہ سنت کو مانے نہ دین کو مانے وہ کوئی مذہبی لوگ نہیں ہے